السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فورت قَدْ عَلِمَ كُلُّ قد عالم کلو سم اشربہ کلو اللَّهِ وَلَا رسکلتا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ سورة البقرہ آیت نمبر ساٹھ کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ بنی اسرائیل ایسی سرزمین میں آباد تھے جہاں نہ پانی کے چشمے تھے نہ دریا سیدنا موسا علیہ اللہ نے اللہ سے پانی کے لیے دعا کی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارو انہوں نے ماری تو بارہ چشمے اس میں سے پھوٹ نکلے اور اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں اس کا ذکر فرماتے ہیں و اوہ موسم انی بری کل ہم بج ست منتا شرت کودی مکل اِمشر بہ يَظْلِمُونَ اور ہم نے انہیں بارہ قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے اور ہم نے موسا کی طرف وہی کی جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اس کے بارے میں سورہ عراف آیت نمبر 165 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَا عَنِ السُّو وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے کہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر آیات نازل کی کہ بھائی میں تمہیں یہ نعمتیں دے رہا ہوں پہاڑ تو بادل تم پر سایہ کریں گے من و سلوہ تمہاری خوراک ہوگی ہر قبیلے کا اپنا چشمہ ہوگا تو تم نے یہ ظلم نہیں کرنا شرک نہیں کرنا اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی بغاوت نہیں کرنی اپنے نبی موسا علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کرنی ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے لیکن جب انہوں نے ان باتوں پر بالکل توجہ نہ دی تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے صرف ان کو بچایا جو امر بل اور نہیں انلم ان کر کیا کرتے تھے اور جو لوگ سارے نافرمان تھے ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا کیونکہ وہ ظالم تھے اور وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اس قسم کی بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ ہے تو اللہ ان سے بھی بچنے کی توفیق دے وہ دعوانا ان الحمد اللہ رب العلمین و السّلام علیکم و بسم اللہ وبرکاتہ